تحقیق علماء ناریا نائ تحقیلایرو مرشد حضور کی بلا خواجہ شفی محمد چشتی صاحب استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی صاحب استاد محترم حضرت علامہ مولانا تاری سلطان محمود چشتی صاحب لذيلي ج والصلاة والصلاة على سيد الأنبياء جماعين ومن تبعهم بإحسان إليها فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائك فهو يصلون على النبي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 غیروں کی اداؤں سے سجنے لگے ہیں اب غیروں کی اداؤں سے سجنے لگے ہیں اب سجدہ بخوشی کفر کو کرنے لگے ہیں اب بھروسہ فقط خدا پر کرتے تھے جو کبھی بھروسہ فقط خدا پر کرتے कर تھے جو کبھی در بدر کی ٹوکریں کھانے لگے ہیں اب روپ کفر روپ کفر اپنا کر کہنے لگے ہیں مومن کفار کے سپاہی ہیں حق کے نہیں ہے ہر آدا میں کفر ہے دکھنے لگا ہے صاف صاف اور اداب میں افر ہے دکھنے لگا ہے صاف صاف افار کے اب ہے بچے مسلم کے نہیں ہے پریشان نہ ہو کلام سمجھ مانگا درود دعا ہے مولا سونا ہر گمراہی اور لا دینی تو بچا کے ایک مذہب اسلام دشان محمد فیاض صاحبین جس محفل شریف کا اہتمام فرمایا مولا سونا سب کی آدری قبول فرما گئے دنیا آخرت سونی فرما گئی نال میں آیا زوک کہ میرا بھی خراب ہوا سی یہ نہ سمجھے اجی ذوق دنیا نال ہے یا پیسے نال ہے یا محض آنے جانے ہے بلکہ حقیقی زوکھ وہ ہوں کہ جیڑا بندے دے دل دے اندر اسلام دی خاطر ہوتا ہے اصل روک یہ دنیا فانی ہے سب فنا اور ایک وحدہ بہولا شریف کی ذات رہے اس دنیا کی کوئی چیز خبر میں کام آنے والی نہیں ہے ماں سوائے دین اسلام کا اور اچھے اس واسطے جڑا رہو محبت چاہت چاہ میں تھوڑے کو صرف اور صرف دین اسلام کی دی محبت اور دین واسطے اپنی ہر شے قربان کرنے کا جذبہ ہے بس اس علاوہ کچھ نہیں جناب دامنے جس موضوع موجود ہے, کلام کروں گا اس دا عنوان ہے اسلام ہی ایک بے مثال یہ جڑا ہی دا لفظ لایا نا عربی دے اندر انما دن ہے کلمہ خاصر اور اسی او کلما خاصر کا من ہے جیسے, جیسے یا کدا بدھو ہے یا کنست ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ ہی جو ہے یہ اردو زبان میں کلمہ حاصل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مولا تیرے سوا ہم کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ جرا اسے کہنے ہیں نا یا اسان تیری ہی عبادت کرنے ہی دا لفظ ہے مولا سونا اصا جس ذات دی عبادت کرنے وہ تھی ٹھیک ہے اسلام ہی ایک بے مثال دین ہے کیا مطلب کہ جو دین ہے نا وہ صرف اسلام ہی ہے دین صرف اسلام دوستان نے مینو موجود ہی فرمائش کی تیزی شانے پیر باہو سرکار کی وہ میرے تو ود بیان ہو چکے میرے تو ود بیان ہو چکا سانو ایک ہے ان لوگوں شان ایک ہے ان لوگوں کا کام شان اور ہے کام شان سن لی ہے اب کام بھی دیکھیں وہ کرتے کیا رہے ہیں سبق کیا دیا ہے اسی زمرے اسی زمرے پیر باہو سرکار کی گل ضرور سنوں دراصل اس موضوع کا انتخاب اس واسطے کہ آج اسلام بدنام ہے اسلام بھی بدنام ہے اور اسلام, اور اسلام والے, والے بھی باطل ادیا والے, والے, والے, والے باطل, باطل دینا والے انہوں نے اسلام انگلیاں اٹھانیاں شروع کر دی اور کچھ اپنے اور بھی ایسے نے یعنی اسلام والے ہی ایسے بن گئے ہوں ایسا اپنے اسلام دی حقیقت بلا بجا ناشنا ہو گئے تیروں تو متاثر ہو جانے تا اج دا مسلمان کل کہ جی سل تو یورپ والے جگہ گولون, بالے چنے نے مغرے بالے چنے نے میں آخیا کیوں جی آ جی وہ قانون بڑے پکے جھوٹ نہیں بولتے ہمیشہ سچ بولتے اپنی بلی کا بھی خیال کرتے سڑک کھلیاں نے سزا جزا کا قانون پکا میں آ <مید> بھائی یہ سزا جزا اور دنیاوی قانون ہی سڈے واسطے پہچان رہے گی یہ اسی شہر ویخ کے انا آخیا نا ارے خدا کے بندے اے مسلمان تجھے کیا پتا تیرے پاس کتنی قیمتی دولت ہے یہ ہوئی شور بےدار کرنے واسطے گل کر پہلے دسانگا اسلام کی عزمت کی ہے مسلمان کون ہوں پھر دسانگ کہ اسلام اسلام کی بدنامی اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب کی ہے یہ تس دگلا بڑی اسرائیل اللہ دور پھر آ کہ جدو لوگ امبیا نوٹا کہیں امبیا قتل کرتے سن لگتا اج پھر ادو اسلام جوٹا کیا جا رہا اسلام وال ہکارت کی نگاہ ویٹیا جم نت کی نگاہ ویخیا جا رہا باتل ادیان والل ادیان والے فہرست رکھا جا رہا وہ بھی شرف اسلام نو بدنام کرنے کی سازش کے اندر اور مسلمان بھی ایسا بن گیا ہے یہ بھی اپنے اسلام کو مایوس اسی لیے تو اقبال فرماتے ہیں نا اقبال فرما ہے اج وہ دور ہے اج وہ دور ہے اگر قبول کرے دین مستفی انگریز اس دور اگر قبول کرے دین مستفی انگریز اگر قبول کرے مستفا انگریز سیاہ روز مسلمان رہے گا یہ سیاہ روز کیوں ہے اسلام تو گاہ فلوجویں فرمائی اقبال فرما تو مسلمان تو بن بیٹھا پر ان پتا مینو اسلام بنا والے اسلام دی قدر و قیمت کی اگر قبول کرے دین مستریز سیاح ہر روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام وہ ہوئی وجہ ہے لوگا اپنے اسلام اسلامی گلر افیز کی گل سنا کہ قرآن سنو یہ کیا اسلام ہے یہ کون سا اسلام ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں سنا آہا. افید فرماؤں گا عوام الناس میں ہنگام پیدا کر دلوں کو اگ سرے نو حریت پہ ارت کر بتا دے آلے باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے وہی ایمان قائم ہے وہی سلام زندہ بنتا تیران دس اٹھے ہاں اسی بیٹھے ہاں بیٹھے بیٹھے ایمان قائم رکھی بیٹھے ہاں اسلام دے چلے بیٹھے اسلام اسلامی بیٹھے ہوں لیکن یہ جب تماشا ہے نہ تو بھی تھلے ہو گئے سبب کی سبب یہ ہے کہ قدروں قیمت تو نہ وا کے بتا دے آہل باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے وہی ایمان قائم ہے وہی سیلام زندہ ہے وہی سلام جوڑا ہے جاتے ابن آدم ہے وہی اسلام جو رمز حیات آلم ہے وہی اسلام یعنی عدل کا قانون پائل گا اسلام یعنی علم کا مزید اسلام جو پھٹ کے راہ پر لایا کیا جس نے گناہ کے سر پر عفو کا سایا وہی سلام بخشی جس نے مجبوروں کو مختاری اخوت سے بدل دی جسی نے خوے مرد وہی سلاب جس نے رس تمایت کی حمایت کی وہی اسلام جس نے کاٹ دی جڑ ظلم و بدعت کی وہی اسلام جس نے با شاہیدی غلاموں کو وہ اب بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے کارنم فیر نے چند گل یہ جہی غلام قوم سی اسلام آیا بادشاہ بنایا وجہ نہیں ج فرمائی اور اجب گل ہے کہ آج کا مسلمان غلام بنا بیٹھا عجیب بات نہیں ہے وہ غلام, غلام سن اسلام آیا بادشاہ like. لے ہم ہیں بھی مسلمان اور ہیں بھی غلام اس کا مطلب ہے یا مسلمان نہیں ہیں یا مسلمانوں والے افحال نہیں ہیں یا مسلمانوں والا کردار نہیں یا پھر اسلام کے ساتھ اخلاص نہیں کوئی مرض دے درجوں فرما یہ جنیا مشکل جنیا مصیبت ساریا کا حل ایک ہی ہے ان سار مصیبتوں کا حال تیری دشواریوں کو بھی وہی آسان کر دے گا کون وہی اسلام تیری دشواریوں کو بھی آسان کر دے گا امیدوں کامرانی سے تیرے دامن کو بھر دے گا اسی گلشن میں تیرا گل چاہے امید کھلنا ہے کسی درگاہ سے مل جا گا جو تجی کو ملنا ہے اقبال فرما مر کدھر لگا جانا ہے کیوں متاثر ہویا کھڑا ہے دی چی کوں رولی کھڑے اپنے دیم کیوں گائر ول نظر رکھی کڑے کیوں گائر کے ملکوں دے سامان ول نگاہ چکائی کھڑے تینوں پتہ ہی نہیں تیرے ہے کیمتی شہر دے وہ شہ نہیں جہی تینوں اسلام نے دتی نہیں مگر گل یہ ہے تی لینا بنے جی تا بنے تین آرش ہے ہی مل گیا کسی پاس جان کی لوڑ ہی توجہ نہیں جب فرمائی ہر کوئی اپنے دین سچا کہ ہر کوئی اپنے دین سچا کہ ہر کوئی کہنے کا میں سچا اصل دے اندر. اصل دے دے اندر اندر ابول کلام آزاد وے سر انگریز انگریز فکر دے انگریزی فکر دے لوگ آئے نے مسلمانوں دی شکل دے اندر جنہیں آخیا جی بندہ کسی بھی دین میں رہ کے تقواہ حاصل کر سکتا ہے کسی بھی دین میں رہ گئے مسلمان رہ سکتا ہے نتیجہ یہ نکلے اج اسلام کا دمن سات ہر کوئی کہہ جی سا دی پر حقیقت دن وہ دین سچا جنو سچا ربر اتے اکلی دلائل بھی موجود نے نقلی قرآن سنا ارشاد ربانی فرمایا ہل اسلام ذوق سبحان اللہ مولا سونا فرما فرمایا ہے بے شک اللہ دے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ صرف اسلام بولتے نہیں بے شک اللہ دے نزدیک مولا سونے دے نزدیک اگر کوئی دین ہے دی صرف اسلام ہے سچا وے جنیاں تاریف خود خدا فرما خود وقت پولا شریف فرماخ میں سچا ہے وہ زمانہ آیا کڑ جی تہتر پھر کے بننے نہیں خدا دی قسم کر گیا نا فر کے باوے جتنے بھی بڑ جانے بچن گے جڑے دامن اسلام نو مضبوطی فری رکھ گے ادی دلہ اللہ الاسلام لگ سرف اسلام دین صرف دین دین دین سرف اسلام صرف اسلام صرف اسلام صرف اسلام خدا دیا بیا رب تعریفاں فرماوے اج دا مسلمان غیر تو متاثر ہو جاوے پتا لگتا ہے یا اے اسلام سکھ یا مسلمان پڑیا نہیں یا مسلمان آئی نہیں یا, یا ان اسلام دی قدر ویچی نہیں مگر نہ خدا کی قسم کر گیا نا جس دے دی بارے مولا فرماوے ساڈے نزدیک اگر کوئی دیے او صرف اسلام جنائی، قران قرآن ہے اکلی دلیل نال محبوب محبوب عاشق کافی ہوحبوب ایک عاشق پورا جہان ہوے محبوب ایک ہوے ایک آشے ایک آشے ا ا اے محبوب میرے دوسرا آخ میرے لیے ہر کرے محبوب میرے لیے ہوں واسطے فیصلہ کرن دی بہترین نوعیت یہ ہوئی ہوے گی کہ خود محبوب تھی جے خود محبوب ت تر را دیے تینوں کہڑا آش چنگا لگتا گا جن محبوب خود راہ چاہیے آشت کہنے یار میرے ترا آدمی کو نہیں میرے سرا کو نہیں میرے دورا تو نہیں یہ فرمائی دین جن بھی لے جی بھی ہر بندہ ہے یہو ہی کہہ این ملیا ہے پہنچ جائیے ادھر اصول تک پہنچ جائیے آخرت سوار لویے قبر سوار لویے دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سور جائے تاہ دی چل رہے نے ہوں ہر بندے دا دعوی میں رب تک پہنچنا ہے میں رب تک پہنچنا ہے میں رب تک پہنچنا ہے میں ٹھیک ہوں میں میں سچا وا میں سچا وی ہر کوئی گا لیکن اسان اپنے رب سونے ہی پوچھ لینا او مولا سونے توکھا کلا درالی تیرے تو کونیاں پڑ سکتے مولا سونا خود فرماؤں فرمایا پڑے گا اسلام والا دین اسلام ہوے گا قربان جوان تا کے میرے نامدار صلی اللہ علیہ والی وسلم آپ سرکار دا فرمانے والی شان تفسیر قرآن قرآن دی تفسیر محبوب دی زبان عن نبی سرے عن نبی سرائے قال خرج قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا ابشروا اليس تستشهدون الله اله الا الله وانني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قال وان هذا القران سبب سبب طرفه, طرفه بيد الله وترفه بايديكم بايديكم فتمسكوا به ف ادر ادرت سرے خود سی آپ راوی نے آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سا بیٹھے سات سونے محبوب سروس لیا بیٹھے س نبی دو عالم آئے آپ آئے آؤ نال ہی فرما رہے اب شرو اب شروع, اب شروع، او یارو خوش ہو جاؤ توانو خوشخبری ہے خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ دو دفعہ فرمایا فرمایا کیوں اس واسطے کیا تس گواہی نہیں کیا دیا گواہی نہیں دینے اللہ الا اللہ کہ کوئی عبادت لائق نہیں وہ انی رسول اللہ یہ میرے بارے اللہ رسول گواہی نہیں دلو نام کرنے گواہی دے سونے گواہی بھی دے آسول گواہی بھی دے آ میرے آکا انعام دار نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ کیوں اس واسل خور آ فرمایا اس واسطے جڑا رب سونے نے میرے قرآن نادل فرمایا ہے جڑا اسلام آیا ہے اسلام صورت قرآن لی ہے اسلام ہے آیا قرآن لی سورت دیجے, میرے پاک نبی نے فرمایا ہے اے جڑا قرآن ہے سابا پل رسی رسی سلسرا سر فہو ایک اللہ فہو بھی اور دوسرا سراڈے ہاتھ تو وہ جر فرمائی فرماؤ فرمایا فتم سکبئی ان کملن تو دلو ولن تو ہلے پو پا دا ہوا بہت فرمایا وہ جنہیں ان جنہ یہ فر لیا گمراہ کدی گمراہ ہلاک گا دب دمیشہ اس بعد ہمیشہ تو بعد اینو فرن تو بعد بعد نہ کوئی گمراہ نہیں گا فرمائی نہ خوش خوشی یہ مبارکبادی کا سونے نبی نے کچھ خبری سنائی شہر اتر خوشخبری کا ایلان فرمایا <choices> کہ تھوڑے کو اسلام, <اولتزا> <احمد> <احمد> <دے گولو> اسلام آ گیا تو اسلام دے آمن دے <پس> خوش ہو بولنے لیے فرمایا ہے یہ پوران ایک ایسی رسی ہے ایک ایسا واسطہ ایک ایسی سیڑھی جی جی جی ہے جی جی سر دوسرا سرا وقد شریفائی میرے رب کا قرآن فرما فرمایا وقتا سو بے حب لی اللہ اللہ کی رسی نزبوتی فر لو بولو سونے نے ادھر رسی فرمایا ادھر خود مولا فرما وا بحبل اللہ بھی حب لے جمیا اللہ رسی لو اللہ مضبوطی اسلام اسلام ای ای ایسی سیڑھی جڑا بندہ نال لگ نال پک جائے نہمراہ ہی کدی ہلاک آئے چلے لیا، چلے لیا، او ایک دن رب رسول تک پڑ جانا جا جا جا لوگ را سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نو واقعی گل اسلام کو بغیر مولا سونے تک پہنچنا رب تک پہنچنا جی جنابے علی جنابے والا کوئی آخ کوئی آخ میں میں بغیر سواری دے آسمان تک پہنچ گا میں بغیر سیڑھی کوٹھے چڑھ گا میں جنابے والی بغیر اسبات دے دے ہوا اسماط کے ہا دکھا گئی جنابے والی بغیر سیڑھی بغیر سارے یا بغیر کسے بغیر کسی والے بغیر کسے سواری دے ہوا دے اندر سیر کرنا نہمکن او سلامت بغیر رب رسول تک پہنچنا نہ ممکن ہے گہن ہر بندہ میں پہنچنا ہے پہنچنا ہے پہنچنا ہے پر خدا کی کسمگر سونے نبی کا فرمان دسنا ہے جھوٹے سب کے دوے جھوٹے نے ایک سچا ہے اللہ اسلام سچا جو لئے جو فرمائی تک مفسری نے کرام تفسیر روح تفصیل یہاں دو تفصیلوں دے حوالے ارد کریا وا مفسرین فرما نے فرمایا اسلام کینڈے اسلام, اسلام ہے کیے؟ اسلام, اسلام, کیے؟ اسلام کینو آخیا جلام نام نہیں شکل بنا اسلام نہیں ہے نماز پڑھ دا نام اسلام نہیں ہے روزہ رکھ دا نام اسلام نہیں ہے خدا دکھ سمندر کیا نام اسلام کا اسلام کا دا نام سرین فرما نے فرمایا نفتے اسلام دے تین مانے تین مانے لغوی نے تین مانے مرادی نے تین مانے استلاحی نے لانے دس کے تے اپنی دا گل پوری کر کے تے اگے چلنا وا فرمایا اسلام دا پہلا مانا اطاعت کرنا دا کرنا گل مننا دوسرا مانا ہے دو داخل ہو جانا تاپے داری کرتا ہے تابے داری کات کرتا ہے رب رسول وہ سلامتی والا بن جا سلامتی جی داخل ہو ہے اور جڑا بندہ سلام اپنے رب رسول رب رسول جنہ تابے دار جنہ تابے دار دا رب رسول دا اپنے اسلام لال محبت رکھتا ہے اور جا بندہ اپنے اسلام جی محبت رکھتا ہے وہ تو اخلاس ہی ان اسلام ود جا بزرگ فرما رہے فرمائی تابے داری نہ سلامتی نہ آس نہ آ ے فروائے دعوے کدی بھروسہ نہ چا منا یا پھیرے کیوں اسلام والا او سم کہا اسلام ندنام کرتے مسلمان نہ بنے بلکہ جدو اسلام آ خلایا جوے سینے کی خلاسیا چلتا ہے اسلام کو بدنام کرنے والے ہم خود مسلمان ہیں اور کسی کا کیا بس چلتا ہے کہ وہ دین کو بدنام بدنام وہ اسلام کو بدنام کرنا تو وہ جو نہیں ہے یہ فرمائی ادابے اسلام دعویٰ کر گئے نہ آئیے نہ تابے داری نہ سلامتی آئیے نہ اخلاص اخلاس بہاد زبانی دعویٰ, دعویٰ ہے بہاد زبانی دعویٰ لگی محدود رہ گیا خدا کی قسم کر گیا نا بزرگ فرما نے فرمایا مفسرین فرما نے فرمایا اسلام نہیں ہے مسلمان نہیں کہیں اسلام اسلام تابے داری کا نام ہے اور جگ بندے دے اندر تابے داری نام ان مسلمان نہیں وز میں ہو تم سارا tutmadun me hunood waza me tum nasara tutmadun me hunood waza me tum, -tum nasara tutmadun دیکھ کر شرم شرمائے بال فرما سانو کے شرما مگر نہ خدا دی قسم کر کے آئی ہلدی نا من تخلو کا اے ایمان والو, اے ایمان والو, پورے پورے اسلام داخل ہو جاؤ سا تفصیل روحمان ہی فرما فرمایا ای ہک چولا سونے ایمان والا بھی فرمایا چالے بھی فرمایا پورے پورے ہو کون ایک لوگ نے ایک روایت ہی چاہتا ہے تفصیل روحل مانی والے فرماؤں علامہ محمود آلوسی فرمو دے نے فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن سلام تے دے توجہ توجہ توجہ حضرت عبداللہ بن سلام صحابی نے یہود تو مسلمان ہوئے قربان جاوا حضرت عبداللہ بن سلام تے انہاں دے ساتھیاں دے بارے آیت آئی تیے آئی کیوں وجہ کی جا حدرت حضرت عبداللہ بن سلام تے انہاں دے سنگی جڑے یہود سن مسلمان ہوئے مسلمان ہون دے بعد اسلام بھی داخل ہو گئے اپنی شریعت موسوی دے بھی چند جز اپنا ل ہفتے ہفتے قدر کرتے سنتے ہفتے دے دن شکار <تصال> نہیں سنگر ہفتے سرما تالا منگے سن جی شریتی جناب والی اونٹ کا گوشت اونٹ کا دھد جا لو پسند نہیں سن فرما کیونکہ آپ کی شریت بعد نزدیک نزدیک جہد نہیں سی ہوں آڈی شریعت جہد نہیں اسلام کوئی فرد نہیں اچانگے اپنی شریت سے بھی عمل ہو جائے اسلام جائے گا جو ساب سن وہ سابا سن میں انہوں کی مثال نہیں دا لیکن اج دے بھی کچھ لوگ کہیں خاص کر ملانے پیران کا طبقہ اتو خون کہ جی <hel ETF> بندہ چار اماموں کے پیچھے جڑا کام جا جردی اپنا لوگ جڑا دین مردی اپنا لوگ باوے چار دینا سے عمل ہو جاوے یہ نظریہ ایڈا خطرناک جی وجہ نال آج عیسائیوں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے مرزائیوں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے نچریوں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے اور جنابے والا ایسے ایسے بدمداہب جن کا اسلام کے ساتھ دور کا کوئی تعلق نہیں ان کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے اسی نظریے کی وجہ جی اپنے مدد سے بھی چلتے ہیں ادھر بھی چلتے ہیں ٹھیک ہے چلنے پر حضرت عبداللہ بن سلام آپ دے, دے نالے دے دوست مسلمان ہوئے سن اسلام تو ہفتے سن شکار نہیں سن کرتے اونٹ کا گوشت پسند نہیں سن فرماؤ بچتے سنگ اسلام تے بھی عمل ہو جاوے اپنے دین تب عمل ہو جائے سونے ندی خبر ہوئی ہے میرے سونے نے بھی نے فرمائی ہے یہ تی خڑے ہو ادھر اسلام کے بھی چلے ہو ادھر اپنی شریحت بھی چلتے ہو ادھر میرے سونے نے بھی نہیں گل کی ادھر رب نے یار آئی کلو فسل مک اسلام پورے پورے داخل ہو جاؤ کی مطلب ایڈا کی مذہب کہ اسلام نہ بندہ کسی ہو چل ہے نہ کسے مذہب نچا کہہ اسلام مسلمان اے اے اے اے اے اے اجکل یہ عجیب فلسفہ چل پے اسلام کی ہکارت اسلام ہکارت کی نگاہ وال ہکارت دی نگاہ ویچا جا آدر نے فرمایا ایڈا واف رے ایڈا واف رے کہ جیڑا بندہ اسلام نو یا اسلام والے ہخارتگاہ ویخ حرام زب یعنی جہی جا کرے کھانا مسلمان پتا لگتا ایڈی عظمت دا مالک اسلام کہ یہ ال فیڑی نظر ویخن والے دا حال اے اگر او کس جب بھی تھے وہ کسی شہ تے چری چی ہلال تک میرے سونے نبی صلی اللہ علی والی وسلم نے فرمائے ادر آئے ادر کے ابنیا با اللہ تعالی آ نے آنی بنے آنی بنیاباسنے نبی نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا ابکد مولا نا پسند بڑے نا پسند نے مولا سونے کی بار گاہ حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں کوئی قدر سونا رکھدا پسند نہیں فرماؤں گا سا بارد نے سونے آن لی میرے آکا امامدار نے فرمایا ہرمر حرم دفر کرے اندر کوفر کرے ایک بندہ اندر احاد کرے دوسرا وہ بندہ اسلام جاہلیت پاوے اسلام او تلاش کرے اسلام داخل کر دے تیسرا او بندہ جہا کسی دا نا حق قتل کرے نا حق کسی دے خون دا متلاشی ہو میرے سونے لبی نے فرمائی تین بندے مولا دی بار گاہ پسندیدہ انتہائی نا، اب ساری قوم یعنی اگر کوئی بندہ حرم کر دینا، تی دین جاہلیت الاد کرت ناڑا بھی ہرم الاحد کرنے والے ایڈا وڈا گنا سونے لگی ادرت امر پا کر آپ ہاتھ شریف یا انجیل بار گاہ چاہتے رہے یا رسول اللہ یہ بھی کتاب آسمانی نے اے بھی کتاب آسمانی نے بھی بھی اے اگر اڑھیے پڑھیے اے بھی پڑھیے سان سان کوئی نقصان نہیں حضرت عمر پاک سرکار نے کتاب کھولی ہے پڑھ لگ پے تو رات پڑھن لگ پے قربان <تصفح> جا میرے پاک نبی سرور دا چہرہ مبارک سرخونا شروع ہو گیا اس گل تری جبیب خدا گزب دا اظہار فرماوے آپ کا چہرہ مبارک سرخونا شروع ہو گیا ادر سی ادیت کی اکبر بیٹھے سن سونے نبی والے آپ کا لیا خیال دہرے والے دے بھی جزر حضرت عمر پاک نے سونے نبی وے ویٹیا ڈر گئے سہم گئے نے ہاتھ جوڑ کے عرل کرتے وہ سونے تورات لے کے آ جے اگر سال بعد آ جے ان میری شریعت چلن تو بغیر گوسا پاک بھی آ جانوں بھی میری شریت بغیر چارا توجہ لیں جی فرمائی ادا کا کر گیا محبوب دی ذات بنا ہے اچھا ادھر ادھر نبی پاک کوئی بڑن کی کوشش کرے آپ کہ یار شرک فر رسالت رسالت جے کوئی دین اسلام دا کوئی مذہب اسی متاثر ہو جانے اسی االوس ہو جانے تا میرے سونے نے فرما جائے سماج مولا سونے مولا سونے نے جڑا مینو اسلام دتا قرآن مینو قیامت متلے گا اگر حضرت موسا بھی آ جان حضرت عیسیٰ پاک بھی آ جان Islam Islam قدر اسلام عظمت کی مولا سونے نے یہ راج دی رات کی دس سونے نبی نو راج کروائی میں راج کروایا سیر آسمانبیاں کٹھا فروا مسجد مت ویخا بھی چیت منتر قربان سارے نبیا نو بلا سارے رسولوں بلا سارے نبی, نبی آئے سارے یعنی تو لحاظ ہے اسلام تو لحاظ اسلام کو خلاف نہیں حضرت آدم تو لونے نبی مولا سونے اسلام تھی اسلام ہے اسلام توجو نہیں یہ فرمائی وہ یار ایسے دور چیٹے کہ دشمن نے اسلام آخر اسلام دہشت گردی ہے اسلام یہ ہے اسلام وہ ہے یار ساڈے کو بامے ڈنڈے کی طاقت نہیں زبان نال بول سکتے وہ زبان بول سکتے کہ نہیں زبان زبانہ گل کا جب دے سکنے آ. آ. کہ باوے تھی سارے کٹھے ہو جاؤ لتان کر لو اصل گل تو کد متا سر ہونے والے نہیں اگر سچا تو صرف سڈا ہی مذہب اسلام سچا مولا روم فرما فرمایا یہ جنگل بہار پتھر بولن درخت بولن اے مسلمان تیرا اسلام جھٹھا ہے تیرا اسلام غلط ہے فرمایا تو مسلمان اسوے ویلے ہو گا ساری مخلوق نہ دے تھی سارے جھوٹے ہو سکتے ہو سڈا اسلام نہیں جھوٹا ہو سکتا عجیب مسلا اپنے اتکیت دیکھی بیٹا یہ فرمائی پھر آکھے میں مسلمان یہ مسلمان نہیں اسلام دا دشمن جا اسلام بدنام کر رہا ہے قسم کر گیا نا اسلام تھے مذہب اسلام تھے وہ مذہب جن بارے میرے سونے نبی نے فرمایا اسلام اللہ کا یہ دستور لاہی ہے کہ رب سونے نے ہے رب سونے نے ہے اپنے محبوب نتا فرمایا میرا جی یاد مسجد ابسالے پیچھے تمام فروئ سارے نبیوں بلا سارے رسولوں بلا کل نبیچے کل رسول, رسول فرمایا محبوب اج آلم دس آلمی دس دے اج جہانوں سارے نبیا رسولوں دس بیج دس فرما چڑیا اسا سالت کا ایلان فرما چڑیا ہے اپنی ہر رسول اپنی نے اسلام سی اج سارے پے سارے رسولہ نماز پڑھیے گی اقتدا کے نہیں کیتی سونے لگے شریت باہ میں اپنیا نے پر سدکے جا جدو سونا نبی آ گیا مذہب اسلام آ شریعت شریعت متا ہے اللہ دے اید! اور نبی اید! اید! اور, رسول اور رسول بھی شریعت مستفا دے ہی پابند یار سچی دسے رسول ہو گئے نبی ہو شریت آپی لیا کے چلا کھڑے ہوا کہ سونے ہوں تیری چلنی ہوں تیری چلنی ہے ہن تیری چلنی ہے ہوں جدو تیا تمام اسا مکت دی تو امام اسا مختی اللہ دا نبی مننے رسول منے مسلمان نہ مننے مسلمان نہ من مسلمان دی حکومت نہ مننے مسلمانوں دی ریاست نہ مننے مسلمان دا قانون نہ مننے آپ ہی وی کے ہسنا بھی یار چاہے مسلمان کر کے خدا دی قسم کر کے آنا شادے شادے بزرگ یہ ہوئی کام کرتے رہ خدمت آس اسلام ہی کرتے رہے, رہے نوں اپنے اپنے اپنے اللہ اور اس اس بن جا رسول اللہ رسول سوڑے نبی رسول سونے نبی تداب اسلام بھاوے بھاوے او نبیا رسول ظاہری زندگی تو باپ کا معاملہ سی گھر مولا نے فروا چھیا اے محبوبہ اصا تینوں ایسی شریعت اسلام دتا ہے نبی بھی آئی جڑے مدرالا ہوے کوئی جڑا تاں کر گے جناب والی شردیاں نے باسل رکھ والے جیلے نے اسلام تو حد کی وجہ اگر مو ملے سرف بدھو اسلام لال چلے لے گئے زبان نال ہو زبان نال ہو دلیل نہ زبانی کلامی دعوا دلیل ہوے بغیر دلیل دے ہر دعا جوا ہوا وہی سچا ہے جی دلیل ہوے اور دلیل ایمان اسلام کی دلیل رسول فرما برداری دی دین اسلام تے دی مر مچن کا جذبہ ہے اگر کیوں اس اس مگر نا جنبی رسولوں واسطے ہوئی قانون پھر ساری مخلوق واستے ہوئی قانون پھر ہر خاص واسطے ہوئی قانون کیوں مولا سونے یہ شہر ایسی بنائیے ایس تو بغیر ایس تو بغیر, بغیر نہ کوئی روح دی بدائے نہ کوئی کسے درد دی دوا درد اگے ہے او یار دل دی کاری کاری ہے جدی کاری کلم جلدی کاری کلم رے لا جواہر کلمہ کلم پساری جہان اتھے مسلمان اپنیا صحابہ اپنے, اپنے مسلمانوں اسلام والوں گہرا کو ہی نی دور رکھا ہے گہرا کو ہی نی دور رکھا ہے بت ملبا تو ہی نی دور رکھا ہے غیرہ تو ہی باطل والیاں تو ہی دور رکھا ہے خدا دی, دی قسم دکسم کرنا مغرب دی تباہی, تباہی, تباہی بربادی دا سبب حق و باطل دی تمیز دا, دا ختم ہو جانا حلال رام دی تمیز دا ختم ہو جانا بہن بھائی دی تمیز دا ختم ہو جانا بات پریت دی تمیز دا ختم ہو جانا خدا دی قسم کر کے آنا تباہ برباد کیوں اص دے تیر تو دور ہوئے اسا بے بھی ہو گئے بےقرار بھی ہو گئے اج میں امیرکا دے صحافی کا بیان اخبار دے پڑھ رہا اگر, اگر, اگر کیلکولیشن جاوے حساب لایا یعنی شمارا کیتا جگر بھی ممالک امریکہ دے اندر ہر دوسرے منٹ بعد قتل ہر دوسرے منٹ بعد وہ تو اچھے لوگ ہر دوسرے منٹ بعد قتل ہو ہر پینتالیس سیکنڈ بعد سنا آد اور ہر پنج منٹ بعد ہر منٹ بعد چوری آئی ہے چوری çوری, قتل زنا خون خراب گیا وے کیوں وہ لوگ اکثر یہود سن انہوں نے جناب والی اسلام اسلام مقابلہ کرنے دی کوشش کی خدا دی قسم کر آج کا مسلا تو کہتے نا مغرب میں سکون ہے مغرب میں سکون ہے چین میں آخیا دے وڈے دے رہے اتنے بے چینی ہے تنا چین وہ جی اتنے جمے پلے رہے وہ آتے رہے ساڈا ساہ نہیں سوکھا آ تم آنا اسے چین توجہ لیں گے فرمائیے اصل میں اصل میں بات اور ہے آج کے مسلمان کا چین اور سکون صرف نوٹوں میں ہاں جی ڈالروں میں ہے پونڈوں میں ہے اسی لیے ان کو وہاں چین ملتا ہے وغیرہ وہاں رہنے والے تو تنگ ہیں توجہ لیں گے فرمائی اور وجہ کی وجہ کی اسلام تور ہوئے اپنے مدد تو بھی گئے حلال حرام دی تمیل مکی ہے مکی ہے تباہیاں تے بربادیاں شروع ہو گئی دنیا دنیا دنیا چاہے کوئی جتنی اچھی گدار جے معیار دنیا بھی نہیں رب دے نزدیک معیار اسلامی اسلامی معیار کو پرکھنے کے لیے بلکہ بتانے کے لیے بتانے کے پرکھنے کے لیے بتانے کے لیے بتانے کے لیے اقبال فرما فرمایا میں حیران پریشان پھر رہا تھا میری اگر کدھر ملاقات ہوئی ہے میرے کو میرے کو آپ پوچھتے نہیں فرما اقبال آ پریشان کی پیا ل کی لبن لیا ہے میں ارض کی تھی میں کافر تے مسلمان دا فرق لب رہا می پیا لبتا کدھر فرما نے لکھ میں دس اقبال اپنے انداز فرما فرمایا مینو کدھر نے آخیا کافر کی یہ پہچان ہے و... فا... آآ... Son... دیعی پہچان دنیا جہان جی بہتری فخر تھے جناب علی تلچا میں پھر کی بلا یہ مطلب ہے تو اسلام دی قدر سمجھی نہیں توجہ نہیں جی فرمائی کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں آپ ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کی میں سونے نبی نے اپنے, آنوں, اپنے آنوں بلکہ اپنی ذات بابا رکاس اپنے اسلام والوں گہرا تو جدا رکھا ہے دیتا دیتا اے اے اے بولن دونوں شکل بنا ورگے لباس باس نہرگیاں تعلیم لینا نہیں ورگی زبان بولن دیا ورگے جتے پڑھ دیتے ٹرن دے نہ مسجد شریف چائے اسلام دی ممتازگی چھ مسجد دے اندر ایک سال ہی گوڈے پٹھے پا کے ایک لاکھ آر کی یہ کل جی میں لوگ میرے سونے لبی نے فرمایا فرمایا لا تک لا تک جد والے میرے سونے لبی نے آپڑیا نو ورگا بہنا ہی نہیں بہن دسل تو نہیں فرمائی وہ نہیے اسلام کی وہ نہ کیمت سمجھیے اسلام کی میرے سونے نبی نے غیران دجو نہیں جب فرماری اور خدا کی قسم کر گیا نا کافر سائنسدان کا فر اپنی کتابوں کے لکھی بیٹھے نے انہاں نے ہے پوری دنیا دے کفار اسلام کے احسان آدمی کفار اسلام لیکن وہ آج تک کوئی دو سو چار سو سال پورے تے مسلمان آتا بھائی انہے اتنے احسان میںکری بندہ تکریر مولوی تشان جلابیا امریکے کی گل کی اے دسو جی امریکہ سان ڈالر دینے بند کر دے اب کتو کھاوا گے ایمانداری گل مسجد ادی کھاوا گے میں کیا تعداد کر لا الا امریکہ کیوں کلمہ سے وہ پڑے جڑا اپنے اپنے اللہ نبوت بھی من رب بھی ملے اپنا پالن ہار بھی مارے خدا دیا بندیا مسلمانہ دی تباہی اور بربادی اور اسلام کی بدن اسلام والوں کی بدنامی اج اسی وجہ تو ہو رہی ہے اسا اسلام مخلس نہیں رہے اثا گہرا کو متاثر ہو گئے گہر رلن کی کوشش کی ہے پر اسلام والے نام اسلام والے فرموندے نے انہیں جانا انہیں مان رکھا گئے رکھا گئے سلام للہ ہے دنیا مسلمان گیا اور ایسے اسلام لکھا اسلام نکادر خود مولا تالا حدیس باغ حدیث پاک دے اندر آلہ فی دات ہی اسلامت مولا سونا مولا سونا میرے سونے نبی نے فرمایا مولا سونا دین دے اندر اے پودے لا پھر ان پود اپنے اسلام استعمال کر جس اسلام واسطے مولا سونے نے تیر باہو کے لوگ بنا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قربان يا زمرن گل کر مولا سونے مولا سونے نے یہو جہ لوگ اپنے اسلام دی خدمت واسطے بھیجے نے. اپنے اسلام اپنے اسلام لوں. باقی تو وکر رکھن واسطے بھیجے رسم سے بڑیا بڑیا روایت کو اسلام نو سکھرا رکھن واسطے بھیجے نے اسلام تازہ کرن واسطے بھیجے نے میری بھیڑ باہو کا بچپنا سی एक रिवाज चंद साल एक रिवाज छह सात साल कुरबान जाओ एद पहलें, एद पहलें आप अम्मा पाक पता लग गया अम्मा फरमा ने जदू پیرے پیٹ سی مولا سونے پیٹر بچپن سی آپ سال عمر شریف بچپن آپ مبارک آپ ردائی مبارک آپ وقتن فوقتن باہر لے جانے آپ نے جیویں باہر نکلنا نظر اٹھا جی جنوبی اپنی خاص نگاہ وے اونے کلمہ پڑھنا شروع کر دے وہ داخل ہو جانا ہے یہ بچپن ہی چھوٹے اوپر چھوٹی امر کھٹو اسلام کی خدمت جاری جنونا ہے وہ نہیں گلوا پڑھتے ہندو پریشان ہو گئے ہوں آگے اجیبی گرو نکل گرو نکل رہا ہے ساڈے سہ ہدار ل لہذا یہ نکلنا بند کیتا جاوے او سارے کٹے ہو گئے گرامی حضرت بازیب سرکار کو بڑا عجیب غریب آپ نے فرمایا کیوں کہ یہ باہر نہ کٹیا کر باہر نہ بھیجا کر یہ سیر سیر و سیاحت واسطے نہ بھیجیا کر آپ نے فرمایا کیوں آ اپنا مذہب نہیں سنبھال سکتے اپنا دین نہیں سنبھال سکتے وہ مسلمان ادھر دیرا توجہ کر جنہوں ہندو لو اپنے اپنے سر رکھ انہوں کے مسلمان بن جاج تسلمان تسلمان بڑ بیٹھے ہو شانے یہ کام تھوانو میں سکھائے جڑے تصاویر کرتے وہ پتا نہیں کتوں سیکھ کے آئے وہ بھی مسلمان سن آپ جنہیں ویخنا مسلمان ہو جانا شکایت لے کے آپ کے گرامی کے کول بال کا کسوری پر تائی دسور اور چڑی نو لے کے جانے چیڑی نو باہر کٹ دیے آپ نے فرمایا निकलन पाबंदी ला छना वो या वक्त मुकर्र कर छना वा कहक वक्त मुकर्र करो वक्त शक्तिर कर छाया लोगों ने अपने मजदूर के जनाबे वाली अपने बंदे रख लाल बाहर निकले कुछ ऐलान कर दिता करो असि लुक छुप जावागे वक्त सी پیر باہو باہر نکلنا سی لوگ رک اے وہ بھی مسلمان س او سی مسلمان سن واوال اقبال فرما فرمایا تیرے آبا نگاہ بجلی تیرے آب کی لوگوں ڈرتے سن لوگوں سان کے ہس گئے آردری آئی توجہ توجو نہیں فرمائی وقت آنا سی وقت آنا سی کوئی گل نہیں چند دن سوال آ گئے ہیں کوئی گل اگر تیرے دل دے اندر اگر تیرے دل دے اندر پھر ایک دفع اسلام کی اگ بل پوے توجہ نہیں جی فرمائی خدا دی قسم کر گیا نا پھر وہی دور آ سکتا نا آخلا سبحال اسی واسطے اسی لیے اسی لیے اقبال حفیظ فرماتے ہیں اگر اسلام کے فرزل پھر آد ہو جان سلمان پھر جڑ جاننا ایک دفعہ اگر اسلام کے فرض پھر آباد ہو جائیں مٹھا دیں تفر توحید کے دل داد ہو جائیں وی نظر چوک مولا سونے نے سارا کچھ لئی بنایا بنایا اسلام والے مسلمان مزولد. مزولد. تُو سب کچھ آج بھی ان کا ہزرے آسمانے سارا مسلمان تانے دے تو سڈے کو ٹیکنالوجی پیچھے رہے ابھی ٹریکٹر بنا لے جہاز بنا لے کہ بنائی ہوئے جہاز کے ٹریکٹر مبارک سڈے کوفی ساری ماں پاس میرا کلا بابا پھر بھی پلڑے چل دی مسلمان ہوئے تو کافر دان ایڈا گھٹیا دل مسلمان توجہ لیں یہ فرمائی مادیت کیا ہے اس قوم کو شمشیر حاجتی نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی مرے دل تگڑا کر مولہ سہنے لے دے تھلے جو کچھ بھی بڑا مسلمان تھی سب کچھ ہونا قبلہ مولا سو نے اسلام بنایا مسلمان مسلمان بنایا اپنے فرمائی مسلمان مسلمان بندے بنایا اپنے جہان نئی توجہ لی جی فرمائی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 اسلام تو مخلص ہو جا. اسلام مخلص ہو جاجو نہیں جی فرمائی قربان جاو شروع تھی چھوٹے نے بچپن نے اسلام داخل فرما چٹ دے چڑتے میرے پیر باہو دا وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا ہے خدا دی قسم در گیا لکھان کروڑا مسلمان ہو گئے گئے آخر آخرکاری میرے پیر باہو نے اپنی روحانی دال ہی سارا علاقہ فتح فرما بول بول بول گا اپنا راگ سبال بزرگ فرما نے سڈے بزرگ فرما نے روحانیت چاہیے دیکھ مولا سونے اسلام نو ایک نقتا دساج بزرگ فرما نے فرمایا مولا نے اسلام ایک فطرت مطابق بڑھایا چرتو نہیں یعنی یعنی یعنی رہن سہن سہن سہن بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا تام کلا مولا سونے اس ردال اسلام بنایا ہے, بنایا ہے کہ او تیری فطرت دے مطابق اور تیرے او فطرت رکھی ہے جی اسلام دے مطابق اور مولا سو دوسری گل مولا نے اسلام پاسبان بنایا محافظ بنایا اسلام تیری عزت دا محافظ تیری, دا محافظ تیری جان دا محافظ تیرے مال دا محافظ تیری دنیا دا ماف تیری آخرت دا ماف تیری, تیری ایمان دا ماف اور مولا سو نے اسلام لئی اسلام دی خدمت لئی ایسے لوگ بنائے نے اور پھر مولا نے انہوں, مولا نے انہوں, انہوں, انہوں قوت اسلام دے دسیا اسلام والیت نہیں چاہی دی مادیت اے, اے ایٹم بمبے مزائل نہیں چاہی دے چاہیے رائفل نہیں چاہیے اے چاقو چرے نہیں چاہی دے اسلام والن روحانیت چاہیے تے مولا سو لے اسلام روح دی جن کوئی اسلام کے قریب ہونی تکڑی ہوگی جن روح تکڑی ہونا وا فح ہوگی دس کر کے میرے پیر باہو کوڑا مزائل ہے ساد مادی سمان نوں بلکہ پورے سوبے فتح فرمائے اللہ اللہ طاقت اور طاقت روح دی جی غزا مولا نے اسلام بنایا اے ولی اے ولی یا فرماتے کرمر واض بچ تریا کرم دے پال تمیری اور قلم دے ہوں وے میںگے کس کم لے افلا تو ورگے میں اگے کس کم دے کئی لم لگ رو روات مجے لوگ لوگ نے اسلام گریب کر کے پیش کیا اسلام کمزور کر کے پیش کیا خدا دی قسم کر کے سانو کوئی نہیں سی جانا سا پہچان سن سا نام سرادری ساریاں سن قبیلے سڑے خاندان سن سا جدو اسلام نہ لگے سونے لے سانو جہان آباد اسلام کر کے ملانے اسلام شودہ کے غریب کر کے پیش کیا ہے نہ اسلام سردی لوگ سجدا آخیا مجبور آخیا نا اسلام مجبور سستا اسلام ن شان جڑا اس اسلام نال اندروں لگ گیا تے پھر انو اسلام تبھی حضرت مالک بھی دا دور سی اج کے لوگ دل نا پتر مولوی بناو مول بھی مر گئے تو فرمائی کفار ادارے قائم بھی فیل اور بھی فیل وساولی قوم گیڑی بول دے نہیں وساو والی قوم گیڑی ہے مسلمان وساو والی ادارے اسلام دے ادارے اسلام توجہ نہیں جی فرمائی آیا جتھے کوئی اسلام دا تھوڑا بہت کم ہو رہا انتہا پسند لوگ میں آئی مگر بھی ادارے امام گزالی توجہ نہیں جی فرمائی اصل گل یہ ہے اصل اسلام مخلص نہیں ہوئے سانو اسلام نے دوجو نہیں کروائی بلکہ اسلام دگلی پلی سی بھی اسلام نے سڈے اتنے سان لیکن لیکن او لوگ جنہوں قدر سی وہ ادرو ہو کے اسلام لگے پھر اسلام نے انہوں سارا کھان دال سارے یہ اسلام والے دو برا نے مجوسی نے مجوسی مجوسی نے اگ پرست نے اگ نجن والے نے ایک دن بیٹھے, بیٹھے اگ دی عبادت کر رہے ہیں اگ بالی ہوئی عبادت کر رہے راہل اثر اکبر چھوٹا برا چھوٹا برا بولے وے وڈے نو لیا کہیں ان کا بتنا سلا سما سی نا چرہتر سال آپ پوجا سال چرہتر سال آ پوجا بیتی ہے بھی پوجا بیتی ہے میں بھی ساری عمر پوجا رہا تی پوجا کرنی جی عبادت عبادت ویٹے کی سہی اگ سوئی فائدہ بھی دینی پچھانتی ہے سجرے ہاتھ پا بلدی آگے این اقل تہار سجتے کرتے سن پر جانتے سن بھائی براد یہ ہاتھ پا پتا لگے اصل گل چھوٹے نے چون لیا وڈا رہ چھوٹا کہ حلتا ہو جبلی امان کب لکھا پہلے تم ہاتھ پاتے جمے پا بڑا کہ میں تو نہیں بہن تا کے انہیں گیا ہے بات دے باقسیت بھی تری بھی اعداد ہو ترہتر سال گزر گئے یہ سجدہ کرنا پھر یہ تنا پی والی رشتہ دار بھی چوکی تیری لگتی ہوگی پہچان بھی چوکی تری رکھنی ہوے گی ہاتھ پا جی انگلی سڑ گئی ہاتھ نوچ لیا ترہتر سال تین سجد بھی دجے بھی نہیں شرم آئی میرا ساڑ کے رکھ چلیے کتنے والے جنو بندہ ایک بھی سجدہ کرے پہچان پر وڈا بد وقت سی آکڑ گیا وڈا بد وخت سی آڑ گیا چھوٹے نے منا کے دوے دو, ایک دو ایک ہو گئے حضرت مالک بنتی نارگاہ چاہے جگہ آدو نسیحت کر رہے سن وہ بھی اسلام کا اسلام کام کر کا رہے سن اسلام کی ہی خدمت کر رہے سن گربان جا وا بھائی کہار جی میں اسلام قبول کر لیا مینو کی آخ گے میمو کھڑ گے ویخ اگ چلب چڑ بی مسلمان بن گئے اسلام قبول کر بیٹھا چھوٹے نے آ خسما سر کم جو مرنی میں آ گیا میں حاضر مالک بنتی نار بلکہ وقت لا آزو لو کہ گزر جے پر جی اگے اگے والی وہ ہمیشہ نہیں بھی بد بدبخت ہو گیا چلا گیا چھوٹا اپنے اہل و آہلویال لے کے چھوٹا اپنے اہل و آہلویال لے کے حضرت مالک بن جن آر کن گیا ہے آپ نے اپنی ہات فرما جاؤ کلوا پڑایا اسلام فرمایا ہو, نوجوان اٹھ پہ آئے کہ دور میرے اجازت داؤ میں چلنا ہوں, حضرت مالک دن کنار فرما نے فرمایا ٹھہر جا آپ نے فرمایا اپنے مریضاں اپنے بےلیاں فرما لگے یہ نواں نواں مسلمان ہویا, آئے, ہو جائے سادو سمان سڈ کے آ جائے یہ امداد کر دوجوان رو لگ پیا دنیا لین اسلام سونے اسلام دے دے اسلام مل گیا ہے اور چاہیے توجہ نہیں فرمائی اسلام خلوص آئے پہلے دن آئے پہلے دن آئے اج کل تے مسلمانوں نے بھی منگ دنگ بنا لے او جی نو نو مسلمان ہو ہوئے جم جمدیا ہی مسلمان ہو او جی نو نو مسلمان ہوا عیسائی سو مسلمان آئے تھوڑی جی مدد نہیں کر دے چلے ٹنگ نہیں یعنی اسلام کے نام سے ڈکیتی جنہ لوگوں دے نزدیک آیا آیا ہی لوٹن لیا. اسلام آیا لگو نہیں نوجوان کر لگا اسلام مل گیا ہو چاہیے میرے کچھ نہیں چاہیے مہنو جان لو چلا گیا پال بچیا نو لے کے جنگل نکل گیا جنگل جا کے کلی پا لیے برادری رب سونے نے انہوں سنے بان جا جنگل بہ گیا بیوی گھن لگی شام ہوئی بیوی گئی بھی کرما لیا بال بچے بھی نئی ساڈے کھان پکان کا بندوبست نہیں کہ لگا اج مزدور نہیں لبی کل جسرا دن آ جائے مزدوری کر لگیا مزدوری نہیں لبی واپس آ گیا تیسرا دن چڑھ پیا تیسرا دن بھی بخا گزر گیا آپ بھی بکھا ہے بکھی ہے بچے بھی بکے نے بننا سوائی ادر کوئی لا لو امتحان بہمنا ہے دولا نے ویخنا ہے کنا کھا لے محبت رکھدے روز جانا روز لے کچھ نہیں ہوتا ان بخال برا حال ہو گیا کہ بادشاہ مزدوری کرنا وہ جمعہ والے دن ل جس بادشاہ ساری مزدوری کرنا جمے دن دوی چلا گیا تیاری کی جمع پڑیا جمع پڑ گئے مسجے چم گیا آئے اج چوتھا دن بال بچے نو کی آگ بخت بختو کری بل جا بیٹھیا بیٹھیا بیٹھیا دروت باغ پڑ جدو شام دا ویلا نڑے آیا مسلم فرما ساہے پلیو بھی فرما نے فرما کہ ہارے ہارے ہارے ہارے جدو دن دا آخری سایا اللہ رکعتین دو رکات بڑی نے رکھا تین دور گا بڑی ہاتھ آسمان وا لار لکھا دا کرم تھی بل اسلام چار دن چار دنوں پا پھر بھی کہیں لکت اکرم تنی بل اسلام رب تم چار پھر بھی کہہ رہے لکھا دکرم تنی بل اسلام میرے رب تین اسلام نجو نہیں جب فرمائی ہاں جی وہ لوگ چلے گئے وہ لوگ چلے گئے جنا شان چونی سے نے فرمایا جی وہ منگے او جان پیاری ترت دلی درد سر لوڑے تو رتی ند مولا سونے وخال یا لقد لکھنی بالاسلام دن بھی ساجل خدا مولاو، اسلام مولاو، اسلام لال میں اتتا اتتا مولا اسلام عزت دیتی گئی میرے سر سے خرمت ہاد مل مبارک بارک بارک بارک المبارک مولا سونے جس دین مینو عزت دیتی گئی اسی دین داس دا دا اج دبارک دن چمے داست عرفا نفا قتل آئی کل بھی میرے دل و عیال دے نان نفکے بوجھ اٹھا دے مولا سونے نان نفکے میرے اہل و عیال دا بوجھ اٹھا دے اخاف منترے میں اندل جان کا خوف رکھنا کدرے انہوں دکھ ملنے بدل نہ جان سر اپنے مداح بلنے اسلام نالیاں نے تیو اسلام داستا ہے میرے دل توج اتار دے گھر والے تو نفے کا بوجھ چالی سال سوچتا رہا کھیا خال کی حقیقت دعا پہ امو یہ مولا فرما پکارو تو پکارو تو نہیبت چالک پکارو تو مولا <lad> سونے نے, <stereotypes> نے, نے فرشتے نو بھیجیا جا سونے جا, درہم لے گھر بوا کھڑکا اجے آپ مسجد بیٹھا اجے دعا نہیں باستا اسلام باستا اسلام بس. مولا نے فرشتے فرمایا بندے دی شکل بن سونے دن آج حملے جا کے گھر کا بوا خڑگا گھر والے گھر والا جڑے بادشاہ کی مزدوری کرنا سی اے دی عجرت یہ اندی اجرتی رکھ گھ لو گھر آئے تو سلام جی گھر آئے سلام مزدوری زیادہ کرے گا اجرت گھر رات پہ گئی ہے گھر ہے روٹی پکی ہے، تارے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے بال بچے خوش کھانا کھا بیٹھے بھے حیران ہو گیا ہے، پوچھ ہے کلج آئے پی بھی گئی جس بات شاہ مزدور کرنا جس بات شاہ مزدوری کرنا اسے بھیجیے اسے تیری اجرت آئی چنار ترہم تے سونے کافی نے لیکن سچ ات ترہم نے چودا خریدے آوے, آوے،, آوے،, آوے، آو آو آو آو اپنی ضرورت پوری کی قربان جانا جدو بادشاہ جی جیو شان اجرت بھی اوشا بھی آئی اجرت بھی اوے آئیے انہیں اپنے سانے رحیمی اجرت کی بھیجی اور بان جا بیوی نی لگ درہم سونے نہیں مکتے انج کرنے جدو تین ضرورت پوے ایتو ایک دو میں بادشاہ دی مزدوری کر میں نوکری کر میں مزدوری کراگا اتوی اپنی ضرورت پوری کر لی کرنابے والی بیوی نے ترہم اٹھایا سنار کو لے گئی سنار ترہم ویخے کہ کتوں لے آئی سارا ماجرا سنا دیر بادشاہ میرا گھر والا بادشاہ مرا... بادشا نوکری کرزدوری کرجرت سنار کر لگے اس جہان دا درہم نہیں نہ اس جہان دا سونا درہم دے ساری دولت لال مینو اپنے میاں ملوا دے میں وہ رات بچا جدولاقات ہوئی ملاقات ہوئی, ہوئی، انہیں اپنا سارا ماجرا سنایا میں مجوسی سن... اسلام ہی چاہیا، دولت بھیرہ ہم بھی اس جہان وکھرے پیل بندے سننا سن کے متاثر ہو جائے کہ پہلی تو گل مینو بھی کلما پڑا لے پڑھا گھر کا جنگ خرچہ ہوا آ سب خدا دی قسم کر کے کوئی اسلام دی عظمت ہو اور اسلام دی برکت بندہ کی اسلام قسم کر کے سواریاں یعنی اگر دنیاویار جائے وہ چیزاں کھانے وہ مکان وہ رہن سہن لگتا جا بادشاہ بھی نہیں لگتا نہیں یہ فرمائی میں مجرم دی حالت ہے جیسے اسلام دے خلوص دا کھ بھی نہیں ہے جنہوں لوگ جہے لوگ اسلام مفلس نے انہوں کا کی عالم ہو اونا حال ہوا اسلام گریب کر کے پیش کیتا گیا کر کے نتیجہ یہ نکلے ہر بندہ اسلام تو بدزن ہوا کھڑا اگر اسلام اس پیش کیا جائے نہ کوئی غریب رہے تو نہ کوئی دوغلا رہے تو نہیں فرمائی اور یہ مغربی تہذیب جن پھیلی کھڑی اج زور و شور مغربی تہذیب رسم و رواج طور طریقے لباس تعلیم نظام بول چال بیٹھنا اٹھنا رہن سہن یعنی سارا ثقافت کلچر ہر غیراں اور انہوں نے تہذیب کا سپ ساڈے ات چڑ گیا توجہ فرمائی کے بلا یہ تو بچن کا ایکوئی تریق اور بچنے پنا گاہ اسلام نے ایک آخری روایت سنے. سونے نبی نے فرمایا مولا سونے نے اسلام ایک عمارت کی طرح بنایا اسلام گل سمجھا جی سارے سونے نے نبی نے فرمایا مولا سونے نے اسلام ایک عمارت دی طرح بنایا ہے فرمایا عمارت دے آس پاس دیوار ہوں ات ہوں جیڑا عمارت دے داخل ہو جائے وہ چوراں تو بھی بچ گیا تو بھی بچ گیا گیا تو بھی بچ گیا مال بھی بچ گیا جان بھی بچ گیا اولاد بھی بچ گئی امن چاہمایا جیڑا بندہ جیڑا بندہ اندر داخل ہو جاوے جائے ات بچ گیا ات بارش تھی بچ گیا طوفان تو بھی بچ گیا ہا تر شہر تمانچ آ گیا فرمایا جہرا چھت تار کھاتا ہے کلوتا عمارت خلوتا عمارت گند لگا اے یہ بنےرا بچا لوے گا بزرگ فرما نے طوفان بنیرے نہیں بچاؤ چھتاں بچا ہوں توجہ نہیں جی فرمائی گلجھنے والی ہے دوست آپ خلوتے ہیں ہاں جی مصیبتاں پریشانیاں طوفان کفر ظلمت لا دینی گمراہی اچھا ان چیزوں شکار ہوئے پیا اگر ابھیر نکل کے اندر داخل ہو جائیے نا کی مطلب ایک ہے بندہ وڑ جاوے ایک ہے اسلام بندے چ وڑ جائے اصا آخنے الام چڑ گئے پر مزہ ادو آئے گا جدو اسلام سڈے بڑے ادو چل سکتا پھر بندہ بنتا بند مسلمان پھر بندہ ہیٹ جلوتے ہونا بچت آرہ. ہو سکتی موسلم. چکی ویکی ہاتھ والی پاتھ والی چکی ویکھیجی کلی اسلیے چکی کا اتلا پوڑا انتبی نے یہ جڑے ولی دراجاتے کتب اس ویلے ولی بن رہے جس ویل وہ پورے جہان کی چکی چل اس کتب کی یہ شان ہے کہ اندھے اتنے جہان دی چکی چلتی ہے وہ کتب والے اسلام کا حال جدوں چکی چلائیے اندر پائیے دانے او جڑا کتب بھی لگیا ہونا نا اتوں اتوں ہی کانے پہ جہا دانا اس کتب دے نال کھلوتا رہے وہ رگڑ تھلے نہیں رگڑ دلے جہا کتب تور ہوں گیا رگڑی تو فرمائی اچھا چتب نر پچیوے تکرے چی چین بندہ انہوں آخیا نا بنو کینے آخیا سی تھان چار توجہ فرمائی یا پھر چی نہیں میرے واسطے مسلمانوں واسطے امان اللہ دا بنایا نظام دین اسلام دے اندر وڑ جائے گا کوئی مصیبت کوئی پریشان نہیں دور ہٹتا تھلے بھی پتھر بھی آ جا میرے بال انتظار ہے یہ ہوئی آلا میں مثال دے کے مسلا سمجھایا جوں جوں بندہ دور آوں توں تیبتا کا جہاز جیویں جیویں قریب آ ار ذکر اسلام روحا اور جدو روح مطمئن دعا کر سونا سان اسلام خرو سدار میں ایک قسط بیان کیا وقت اور معاشرے اور مسلمانوں دیا ایک قدم اٹھایا اس طرح کا موجود کی کوشش کی تیئے دی کوشش کر بھی رہے تاکہ یار ہو سکے کم از کم کسی کم کرے مسلمان دس جائیے کہ تیرا اسلام بڑا قیمتی ہے تیرا اسلام بڑا قیمتی ہکارت دنگاہ نہ بچہ گرنے لگ گیا تو لیڈی ڈاکٹر کے پیش آ گیا اس نے کہا یہ تو کمزور ہے بچہ گر جائے گا اسے طاقت کے ٹی کے ارے کیسے یہودی نے دھک دیا ایمان سے سامپ کا دھسا بچتا ہے یہودی کا دھسا نہیں بچتا سمارٹ ہو رہا ہے ہر شہر میں پارکیں بن رہی ہیں عورتیں ناچ رہی ہیں یہ سمارٹ ہو رہا ہے اور نامورا پہلے تو تمہارے تم عورتوں میں شمار نہیں ہو ایمان سے لڑکیاں ہماری مرغیاں ہیں اور لڑکے ہمارے مرغے ہیں یہ لڑکی طرح کوئی جوان نہیں ہے خدا کی لالت پڑی ہوئی ہے پھر چھوٹا تمز دیکھو جس کو دیکھو وہ چھوٹا کبھی باپ نہیں روکتا کہ لانت یہ تو تا انکانا کمیزا مین دو بن دونوں دوپور چھپ گئے ہمارے کمیز اس نے کہا یہ دونوں نہ بینڈ پتلون کمیز بیچ میں ڈالو کوئی مت مسلمہ کٹھے ہو دعوت دیتے ارباں ڈالر خرچ کرو تاکہ اس یہودی کو سلوار پہنا کر آؤ مجھے قتل کر دینا یہ ہم ہے کیا وہ اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑتا ہم اپنے رسول کی تہذیب کو چھوڑا تمہارا بیٹا بیٹی اس کے ساتھ جہاں دیکھو اب یہ لباس عام ہو گیا ہے یہ ہے الماری کمیز وہ ہے شو کے ارے شو کے سودے کو تو دیتا ہے سودا باہر سے نظر آتا ہے کیسی پہ ہیائی آ گئی چار گز کی سلوار دو گز آپ ایک گز کیے